پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی من سلسلہ مدنی منو کے سوالات اور امیر رہ سنت دامد برکاتم ملالیہ کے جوابات میں حاضر ہیں تمام کام کاج موقوف کر دیں اور مدنی چین کی سکرین کے آگے رہیے وضو کا عملی طریقہ بغور دیکھیں اور وضو کو سیکھنے کی کوشش کیجیے اب ہم چل رہے ہیں مدنی منو کی طرف ایک مدنی پھول آپ کو میں پیش کرنا چاہوں گا کیسے ہیں پیارے پیارے مدنی منو آج آپ نے وضو کر کے دکھانا ہے میں اللہ کا حکم پورا کرنے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وزو کر رہا ہوں مدری چینل کے نادرین اور پیارے مدرین منو ادھر ہو سکتا ہے تھوڑی بہت غلطی ہو جائے لیکن آپ نے امیر السنت کا جو انداز دیکھا ہے اس انداز سے وزو کرنا ہے الحمد رب والسلام علی سید عالمین اما و علا باللہ من الشیطان فاشتوین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلط و السلام علیک رسول اللہ ولی و شادی یا حبیب اللہ اللہ السلاۃ و علیکی یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی وسلم ہے بقیلے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہوا پھر اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں سلسلہ مدنی منوں کے سوالات اور امیر السنت دامد برکاتم العالیہ کے جوابات میں حاضر ہیں اور آج انشاءاللہ اللہ ہم آپ کو وضو کا عملی طریقہ جو امیر السنت دامت برکاتم العالیہ نے کر کے دکھایا ہے اور اسی انداز سے انشاءاللہ شاء ہمارے ساتھ دو مدنی منع بھی موجود ہیں یہ بھی کرنے کی کوشش کریں گے اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی منوں نے کس انداز سے سمجھنے کی کوشش کی اور آپ بھی بغور دیکھیں تمام کام کاج موقوف کر دیں اور مدنی چین کی اسکرین کے آگے رہیے اور وزو کو سیکھنے کی کوشش کیجیے کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا ہاتھ دھونے کی باری ہے ہاتھ دھونے کا طریقہ یہ ہے انگلیوں سے شروع کریں اور کوہنی سمیت اور افضل ہے کہ آگے بازو تک دھوئے کوہنی سمیت تو فرض ہے اور آگے بازو تک مستحب اور تین بار سنا تو یہ اس طرح دھوئیں گے تو یہ ایک بار ہو گیا پھر یوں کریں گے تو دوبارہ ہو گیا مگر یوں نہ کریں کہ ہر بار انگلیوں سے شروع کرنا مستحب ہے یہ اس طرح یہ ہاتھ پھیرتے جانا بھی مستحب ہے یہ دو بار ہو گیا پھر انگلیوں سے شروع کر کے یہ تین بار یہ کب ہے کہ جب پانی رک رک کر مطلب آپ دھو رہے ہیں اور اگر نل کے نیچے رکھ کر دھو رہے تو اب اس کی تفویض کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ تین بار جس طرح میں نے بتایا اس طرح دھوئیں بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اتنی دیر پانی میں ہاتھ نل کی دھار کے نیچے رکھیں کہ جتنی دیر میں تین بار دھل جائے اس کو زیادہ دیر نہیں لگتی تین بار دھل جائیں آپ ہاتھ پھرتے رہیں گے دھل جائے میں آپ کو عملی طریقہ دکھا دیتا ہوں غور سے دیکھیے انگلیوں سے شروع کروں گا اور اس کو میں ان شاء اللہ اس کو لگے گا کہ میں نے ایک بار دھویا لیکن وہ تین بار دھلنے تک انشاءاللہ شاء اللہ میں اس کو پانی کے نیچے رکھوں گا الحمدللہ یہ تین بار آدھے باروں تک بھول گئے اب الٹا آپ اسی طرح بھول رہے گا ہے کہ اس کے پانی کے کپڑے ٹپکا دیے گئے لوگ ہاتھ دھونے کے بعد اس طرح چلو میں پانی لے کے پھر اس طرح تین بار کرتے ہیں ہاتھ دھونے کے بعد کرتے ہیں یہ طریقہ بالکل غلط ہے اس کا کوئی سنت سے تعلق نہیں ہاتھ دھونے کے بعد کرنا اور پانی بھی اس سے شرافی ہوگا ہاتھ تو دھنی, اس, کے اس کے مانا کچھ بھی نہیں پہلے سیدھا ہاتھ انگلیوں کے سرے سے دھونا شروع کی کر کر کون سمیت تین بار دھوئیے اسی طرح پھر الٹا ہاتھ دھوئیے اکثر لوگ چلو پانی میں لے کر تین تین بار چھوڑ دیتے کہ کونی تک بہ جاتا ہے اس طرح کرنے سے کونی اور کلائی کی کروٹے پر پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہے لہذا بیان کردہ طریقے پر ہاتھ دھوئیے فتاوا عالیہ سورت غیر متبوا میں فوارے یا نل کے نیچے غسل کرنا جاری پانے میں غسل کرنے کے حکم میں ہے لہذا اس کے نیچے غسل کرتے ہوئے وضو اور غسل کرتے وقت کی مدت ٹھہرا تو تشلیف تین مرتبہ کی سنت ادا ہو جائے گی چلتے ہیں مدنی منا کی طرف <تصفح> ہمارے مدنی منہ جس انداز سے امیر سنت دامد و ملالیہ ہاتھ دھونے کا طریقہ شاہ فرمایا اس انداز سے ہاتھ دھونے کی کوشش کر رہے ہیں پیارے مدری منگنو نیت کر لے کے جب بھی ہاتھ دھوئیں گے جس انداز سے امیر سنت باپا جانی نے ہمیں بتایا انشاءاللہ عزوجل اسی انداز سے ہاتھ دھونے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ عزوجل اللہ سر کا مسح کرنا جسے لوگ مسا کہتے ہاتھ سوکھ گئے تو تھوڑا سا پانی لے کر ہاتھوں کو کر اور مسا کرنا ہے مسح کا طریقہ دیکھ لیجیے کہ اگر یوں مسا کیا جب بھی ہو جائے گا کہ احناب کے نزدیک چوتھا اس کا مسا فرض ہے اور مسئلہ اس کو کہتے ہیں کہ پانی کی تری اس جگہ پہنچ جائے جس جی جگہ کو مسا کرنا ہے مسح کرنے کی جگہ کو پانی کی تری پہنچ جائے یا دھلنے کی ضرورت طریق پہنچا نہیں اس تری پہنچانی اور پورے سر کا مسحا جو ہے وہ سنت ہے اس کا ایک طریقہ جو یہ ہو گیا دیکھیں اس طرح آپ کریں گے نا جب تو یہ انگلیاں انگوٹھے یہ بھی بالوں کو لگ جائیں گے اور یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ ایک بار کا تر کیا ہوا ہاتھ یا جو جگہ ایک بار جو تر کیے اور وہ ایک ہی بار مسے میں کام آئیں گے دوبارہ دوسری جگہ اس سے مسح نہیں ہو سکتا اب مثال کے طور پر آپ نے سر کا مزہ کیا اور اس کے بعد کہیں پٹی بندی ہوئی ہے تو پٹی پر آپ نے مسا کیا تو اب مسا نہیں ہوگا بلے پانی کی تری ہے لیکن چونکہ ایک بار اس جگہ سے آپ مزہ کر چکے دوبارہ مساح کے لیے وہ کاراوز نہیں تو دوبارہ اس کو ترک کرنا پڑے گا اس کا دوسرا طریقہ جو کر کے دکھاتا ہوں میں تو اس طرح آپ کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھا بالوں کو لگے گا نہیں تو کانوں کا مسا بھی آپ بآسانی کر سکیں گے اسی پانی سے ورنہ اگر یوں پورا جیسے میں نے کہہ کے بتایا کریں گے تو دوبارہ انگلی اور انگوٹھا کرنا پڑے گا اگر بالوں کو لگ گیا ہے گی تو, تو پھر کان کا مسا آپ کریں گے ورنہ کان کی چنت دے جائے گی تو ایک بار سن لینے سے یا دیکھ لینے سے آپ کے عمل میں آ جانا ضروری ہے اس کو آپ کو کمس کم از کم بارہ بار غور سے دیکھنا ہے سارے روکے خصوصی مسکھاک ہو اور پھر بہتر یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی چاہے بھائی ہو چاہے بہن ہو آپ ایک دوسرے کو دکھا کر اس کی مشق کریں بار بار ایک دوسرے کو کر کے دکھائیں گے دیکھو میں صحیح کر رہا ہوں کریں تو اس طرح آپ سیکھیں گے ورنہ سے دیکھنے سننے سے بہت مشکل ہے کہ یہ اس میں جذبہ چاہیے جذبہ ہوا انشاءاللہ شاء سیکھ جائیں گے اتنا بڑا مسئلہ مسلم لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم چاند پر پہنچ گئے تو ہم کو وزو کرنا ہی نہیں آتا تو وزو کرنا کوئی دشوار نہیں ہے انشاءاللہ آپ سیکھ لیں گے تو مسا کرنے کا طریقہ دیکھیے مسا کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اس میں ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں ہے ہاتھ کو تر کرنا ہے تو ہاتھ میں ضرورت میں پانی لے لیا ہے آدھا چولو کافی ہے یہ تر ہو گئے ہچینیا کی تر کرنی تھی ہاں تھوڑی پشت بھی سر کر لی میں نے کیونکہ اس کی پشت مجھے گردن کی پشکا بھی مزہ کرنا تھا تو یہ الحمدللہ للہ کروں ہے اب دیکھیں یہ تین تین انگلی یہ اس طرح آپ نے رکھنا ہے شہادت کی انگلی اور رنگے کی کیفیت دیکھنے تین انگلوں کو میں نے ملا کر رکھا ہے اب ان تین انگلوں کو جہاں سے بال جمنے شروع ہوئے پیشانی کے پاس سے آپ اس طرح رکھیں کہ ہاتھیں بھی کے حصے تک یہ سر سے لگ جائے اس طرح اور یہ بیج کی انگلی جو ہے یہ دیکھو ملی ہوئی ہے یہ الگ نہیں ہونی چاہیے سارے سفر میں آپ کے مس رہے گی اب یہ میں نے یا آخر تک انگلیاں ملی ہوئی رکھنی ہے جتنی مل سکتی ہیں ایک انگلی تو ملی ہوئی رہے اب یہ پہنچ گئی آخری بالوں کے حصے میں اب آپ نے پلٹنا ہے یہ بھی بیچ کے سر کا مسا ہوا ہے ابھی جوانی جوانب یعنی سائدیں باقی ہیں. اب ہتھیلیوں کی باری ہے انگلیوں کی بیوٹی ختم ہو گئی اور شہادت کی انگلی اور انگوٹھا شروع میں بھی نہیں لگے تھے بالوں پر اور اب بھی نہیں لگیں گے تو اب یہ اس طرح آپ نے پلٹنا ہے ہتھیریوں کے ذریعے اب یہ جو انگلیاں تھی تین تین جو لگائی تھی وہ نہیں لگیں گی صرف ہتھیلیوں اور اس طرح آپ جمپ دے کر نہیں لائیں گے بال تو جمپ دے کر لاتے تو بال بسے سے گے یہ اس طرح بالکل ہر وقت جو ہے آخر تک سر سے لگی رہیں گے آخر تک لے آئے اب یہ ہو گیا سر کا مسا اب شہادت کی انگلی سے کان کے اندرونی حصے کا مسا کریں گے اور انگوٹھے سے کان کے باہری حصے کا مسا کرنا اس کا طریقہ دیکھ لیجئے شہادت کی انگلی سے اس طرح کان کے آپ سوراخ پر رکھیے اور گھماتے ہوئے کانوں کے جو بھی وہ کھانچے اور نشے وہ فراز ہیں ان پر آپ ان کو کھلا دیجیے یہ کان کے اندر بھی سطح ہو گیا اب انگوٹھے سے کان کی باہری سطح کا مسا ہاں. یہ الحمد للہ دونوں کانوں کے مسے ہو گئے اب آپ کو انگلیوں کی پشت سے گردن کی پشت کا مساح کرنا ہے پہلے سیدھی طرف پھر الٹی طرف اچھا اب بعض لوگ جو ہے وہ گلے کا مسا کرتے ہیں تو یہ سنت نہیں ہے امیر اہل سنت سے عرض ہے جس طرح آپ نے ہمیں مساح کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے عام لوگ تو اس طرح کرتے ہوئے نظر نہیں آتے سر اصل میں علم دین سے دوری اور اچھی صحبتوں سے دوری ہے مطالعہ کرنے کا ذہن نہیں بنے کتابوں میں سب لکھا ہوا عوام کو بےچارے عام طور پہ مسا اس طرح کرتے دیکھے جاتے ہیں میں آپ کو وہ غلط طریقہ جو ہے وہ بتاتا ہوں جس طرح کرتے ہوں. ہاتھ باقاعدہ دھوتے ہاتھ جیسے پانی لیں ہاتھ میں اور اب وہ پھر وہ پتا نہیں انگوٹھے سونڈے کا یہاں کوئی سلسلہ ہے وجہ نہیں پتا تو یہ کیسے چل گیا تو ہاتھ میں پانی دیا تو کریں گے عوام نہیں بولتے یہ بالکل یعنی کہ غیر سنت کے مطابق نہیں تو میں نے جو ارد کیا وہ سنت بھی ہے اس میں اور مستحب بھی اس میں آ گئے الحمد للہ اللہ قبول کر اب نل بند کر کر سر کا اس طرح مسا کیجئے کہ دونوں انگوٹھے اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ کی تین تین انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا لیجئے اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر کھینچتے ہوئے بھائی کی طرف اس طرح لے جائیں کہ ہتھیلیاں سر سے جدار رہیں پھر بھی سے ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے پیشانی تک لائیے کلے کی انگلیاں اور انگوٹھے اس دوران سر پر بالکل مس نہیں ہونے چاہیے پھر کلمی کی انگلیوں سے کانوں کے اندرونی سطح کا اور انگوٹھوں سے پانوں کی باہری سطح کا مسا کیجئے اور چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلیاں کانوں کے سوراخ میں داخل کیجئے اور انگلیوں کے پچھ سے گردن کے پیچھے حصے کا مسا کیجئے چلتے ہیں مدری منوں کی طرف یہ بھی یاد رہے سر پر مسا کرنے کا ایک طریقہ یہ بالخصوص اسلامی بہنوں کے لیے زیادہ آسان ہے مسے سر میں ادائے سنت کو یہ بھی کافی ہے کہ انگلیاں سر کے اگلے حصے پر رکھیے اور ہتیلیاں سر کی کروٹ پر اور ہاتھ جمع کر گدی تک کھینچتے لے جائیے سمیت دونوں پاؤں دھونا اب پاؤں دھونے کی باری پہلے سیدھا پاؤں دھونا سنت پھر الٹا اور اس کا بھی ہاتھ کے انداز پر طریقہ ہے جس طرح ہاتھ کو انگلیوں سے شروع کیا تھا اس کو بھی انگلیوں سے شروع کریں گے اور انگلیوں سے شروع کر کے تخنے تک ایک بار دھوئیں گے پھر دوبارہ انگلیوں سے شروع کریں گے یوں نہیں جائیں گے ورنہ یہ دو بار ہو جائے گا اور یوں اگر یوں یوں دھوئیں گے تو پانچ بار ہو جائے گا تین بار جس کو سمجھتے لوگ وہ پانچ بار ہوتا ہے تو انگلیاں تو شروع کیا تو پھر انگلیوں پر آئیں گے دھو لیا پھر انگلیوں پر آئیں گے اس طرح لے جائیں گے اب چونکہ نل کی دھار تو بہتا پانی ہے تو اس لیے اس میں اتنی دیر پاؤں رکھ دینا کہ تین بار دھلنے جتنا وقت بیتے پانی میں پاؤں کو چھوڑ دینا یہ اس سے سنت تصویر کی ادا ہو جائے گی فرض بھی ادا ہو جائے گا تین بار ہو کی سنت بھی ادا ہو جائے گی فرض میں آپ کو سنت کی تصویر ادا کر کے بتانے کی کوشش کرتا ہوں ان شاء اس میں تین بار ہو جائے گا اتنی دیر میں یہ میرا پاؤں دھلے گا بس آپ کو ایک بار دھلنا نظر آئے گا لیکن در ٹکٹ وہ تین بار ہوگا جو ہے یہ مستحب ہے تو میں آدھی پنڈی تک لے جاتا ہوں الحمد للہ یہ تین بار ہو گیا اور خلال کرنا سننا تو الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے فی الحال شروع کرنا ہے یہ فی الحال بھی ہوگا اب کسی طرح الٹا پاؤں دھونا ہے لیکن خلال میں انگوٹ ہونے شروع کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ ہونے کے بعد مگر نل بند ہونا چاہیے خلال فی الحال یہ انگلیوں کے تلوے جو ہے نا اس کے انگلیوں کے جوڑ پورے وغیرہ ہوتے ہیں اس کی دھاریاں سردیوں میں زیادہ تر سوکھی رہنے کا امکان دیتا ہے اس کی میں پانی بہت احتیاط سے پڑھنا ہوگا یہ انگلیوں کو بھی اشادہ کر کر کے ان کے بیچ میں پانی ڈالنا ہوگا سردی میں بھی گرمی میں بھی فرض ہے ان حصوں کا بھی یہ بھی آدھی کنگلی تک دھل گیا ایک بارہ چندوریما اب اس کا بھی فی الحال یہاں اب الٹے پاؤں کے انگوٹھے شروع کریں گے الٹے ہی ہفتے کی چھوٹی انگلی اونگلی پہلے سیدھا پھر الٹا پاؤں ہر بار انگلوں سے شروع کراؤں کر کی انگلوں کا خلال کرنا سنت ہے اس کا مستحکب طریقہ یہ کہ الٹے ہاتھ کی چنگلوں سے سیدھے ہاتھ کی چنگلیوں کا کلال شروع کر, کر انگوٹے پر ختم کر دیجیے اور الٹے ہی ہاتھ کی چنگلی سے الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کر چھنگلیوں پر ختم کر لیجئے چلتے ہیں مدنی منوں کی طرف اب یہ دیکھیں پاؤں سیدھا پاؤں دھو چکے ہیں اب یہ انگلیوں کا کلال کر رہے ہیں پاؤں دھو چکا ہے سیدھا اب ہمارے مدنی انگلیوں کا کھلال کر رہے ہیں اب سیدھا پاؤں دھو چکے ہیں اب الٹے پاؤں کی جانب آ رہے ہیں ہمارے مدنی یہ <سلام> پاؤں دھو رہے ہیں ہمارے مدنی منہ <سلام> انداز تو وہی اپنایا ہے جو امیر سندر نے بتایا ہے لیکن ہو سکتا ہے کچھ مسٹیک ہو لیکن یہ مدنی منوں کا بھی آپ نے انداز دیکھا لیکن آپ نے جو یاد رکھنا ہے وہ امیر اور سنت کا انداز یاد رکھنا ہے یہ تو ہم نے اس طرح کر کے دکھا دیا کہ مدنی منع دیکھتے ہیں کس طرح عملی وضو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ بھی کوشش کیجئے اور یہ جو سلسلہ آج آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بار بار دیکھنے کی کوشش کیجئے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ یہ وضو کا عملی طریقہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں کے بعد کے مدنی پھول. اب آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کلمہ شہادت پڑھیں گے اور جو آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کلمہ شہادت پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں سورہ قدر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر وزو کے بعد پڑھنے سے انشاءاللہ کبھی اندھا نہیں ہوگا سلام حتى متلع الفجر. یہ دعائیں بھی پڑی جاتی ہیں صلی اللہ تعالی اللهم من و من پڑی جاتی ہے اب وضو کر لیا ظاہری آزاد امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ باطنی وضو بھی کیجیے باطنی وضو یہ کہ گناہ سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کریں یعنی یہ نہ ہو کہ گھر کے باہر سے تو رنگ روغن کر دیا اور اندر رن کچرا بھرا ہوا ہے تو ظاہری وضو کی مثال امام غزالی نے یہی دی کہ ظاہری طور پر آزاد دھل گئے اور اندر وہی باتین میں گناہوں کا میل بھرا چھوڑ دیا کے ذریعے باطنی وضو بھی کیجیے حدیث پاک میں جس نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کلمہ میں شہادت پڑھا تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے اندر داخل ہو جو وضو کرنے کے بعد یہ کریمات پڑھے صبح رقم و ہن اشد اللہ اطوب ال تو اس پر موہر لگا کر عرش کے نیچے رکھ دیا جائے گا اور قیامت کے دن اس پڑنے والے کو دے دیا جائے گا الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اب آپ نے دعائیں پڑھنی ہے کلمہ شہادت پڑھنا ہے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر اور اس کے ساتھ اور بھی دعائیں ہیں کم از کم ہم کلمہ شہادت پڑھیں گے اور نگاہ اٹھا کر کلمہ شہادت صرف نگاہ اٹھانی ہاتھ وغیرہ کچھ نہیں اٹھانا جی ہمارے مدنی منڈے نے جو ہے دوسرا کلمہ پڑھا اور اسی فضیلت جیسے کہ آپ نے امیر اور سنت سے سماج فرمائی کلمہ پڑھنے کی عادت بنائے کہ وضو کے بعد جو کوئی دوسرا کلمہ پڑتا ہے اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو جیسی آپ وضو سے فارغ ہوں تو اس کلمہ شہادت کو پڑھ لیں ان شاء اللہ یہ فضیلت کی برکت بھی ہمیں نصیب ہوگی اللہ پورا کرنے کے کے کے اور صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جی اماد بھائی ہمارے مدنی منو نے وضو کا تو شاید طریقہ سیکھ لیا ہوگا اب کیا آپ بتانے جا رہے ہیں دیکھیں نماز وضو غسل ان کے ساتھ ایک چیز ہوتی ہے کپڑے پاک کرنا بھی چاہیے بچے پیشاب بھی تو کر دیتے اب کپڑے پاک کرنے کے دیکھیں اس میں ہیں بہت ساری باتیں ہم صرف یوں سمجھیں کہ اگر کپڑے پر پیشاب لگ گیا تو کپڑے کیسے پاک ہوں گے اس کے تعلق سے میں چند مدنی پھول آپ کو بیان کرتا ہوں امیر علس کے رسالے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ سے پھر اس کا عملی طریقہ ہمارے مدنی من نے خود کپڑے پاک کریں گے वाँ वाँ। اس کے صفحہ نمبر چھبیس پہ مدنی پھول ہے اگر نچاس رقیق یعنی پتری جیسے پیشاب وغیرہ ہو تو تین مرتبہ دھونے اور تین مرتبہ باقوت یعنی پوری طاقت سے نچوڑنے سے پاک ہوگا اور قوت کے ساتھ نچوڑنے کے یہ مانا ہے کہ وہ شخص اپنی طاقت بھر اس طرح نچوڑے کہ اگر پھر نچوڑے تو اس کا اس سے کوئی قطرہ نہ چپکے اگر کپڑے کا خیال کر کر اچھی طرح نہیں نچوڑا پاک نہ ہوگا دکھاتا ہوں مثال یہ سر جی اس کو ہم پاک کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ نچوڑ لیا طاقت ہے اور یہ یہ آپ نے اب آپ میری طاقت نے یہاں پر آ کہہ دیا بس بریک کوئی آپ سے زیادہ طاقتور ہے وہ الگ بات ہے تو یہ بہرحال اس طرح کی جو صورتحال ہے اس طرح ہے لیکن یہاں ہم اور تفصیل بھی ہے یہ تو آپ کو ایک بات بیان کی ہے ہمارے عام طور پر ہوتا ہے یہ باپ کہ ہم نہ ٹوٹی سے نل سے کپڑے پاک کرتے نا اس کا مسئلہ سمجھ لیجئے اس میں اور بھی مدنی پھولے لیکن ہم نے چونکہ نل سے پاک کرنے کا طریقہ بیان کرنا ہے اور تو اس اعتبار سے ہم بیان کر رہے ہیں فتح امجدیہ جلد ایک سفر 35 پر ہے کہ یہ یعنی تین مرتبہ دھونے اور نچوڑنے کا حکم اس وقت ہے جب تھوڑے پانی میں دھویا اور اگر حوض کبیر یعنی دا دردا یا اس سے بڑے حوض نہر ندی سمندر وغیرہ میں دھویا یا نل پائپ یا لوٹے وغیرہ کے ذریعے بہت سا پانی اس پر بہا دیا دریا وغیرہ بہتے پانی میں دھویا تو نچوڑنے کی شرط نہیں ہے بتابا امجدیا جن ایک سفا پینتیس پر ہے کہ یہ تین مرتبہ دھونے اور نچوڑنے کا حکم اس وقت ہے جب تھوڑے پانی میں دھویا اور اگر حوض کبیر یعنی دادردہ یا اس سے بڑے حوض نہر ندی ندی کا یہ مطلب نہیں جو گٹر کی ندی نالے ہوتے ہیں پانی جو پاک پانی کی ندی ہوتی ہے پنجاب کے اندر ہوتا ہے سمندر وغیرہ میں دھویا یا نل پائپ یا لوٹے وغیرہ کے ذریعے بہت سا پانی اس پر بہایا یا دریا وغیرہ بہتے پانی میں دھویا تو نچوڑنے کی شرط نہیں ایک اور مدری فقی کے نام رحمہ ملاسلام فرماتے دریا ٹاٹ یا کوئی ناپاک کپڑا بہتے پانی میں رات بھر پڑا رہنے دے پاک ہو جائے گا اور اصل یہ ہے کہ جتنی دیر میں یہ زن غالب ہو کہ پانی نجاست کو بہا لے گیا پاک ہو گیا بیتے پانی سے پاک کرنے میں نچوڑنا شرط نہیں ہے یہ سمجھے گیلا ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ جو گھیلا ہے نا یہ سمجھیں یہ پشاپ لگا ہوا نا پاک ہے تو اب اس کو جو پاک کرنا ہے نا وہ یہ ہے آپ نے یہ مثال یہاں رکھ دیا یہاں رکھا ٹوٹی کھولیں گے اور اتنی دیر تک پانی بہے کہ آپ کو گمان ہو جائے کہ جتنی ناپاکی اس پہ پیشاب وغیرہ لگا تھا وہ ختم ہو گیا وہ نیچے چلا گیا جب آپ کو ذہن بن جائے کہ اتنی دیر میں یہ کپڑا پاک ہو گیا تو کپڑا پاک ہو جائے گا ٹھیک ہے جی آپ کا گمان ہو گیا کہ سارا پانی چلا گیا سارا کچھ جو لگا ہوا تھا چلا گیا تو بس صحیح کپڑا پاک ہے بھلے اس میں سے ٹرپٹ بھی رہو بھلے اس میں کچھ بھی ہو رہا لے لیجیے اس ناپاک کپڑوں کو پاک کریں پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین یہ ہم نے عملی طریقہ جو آپ کو دکھایا کہ بالٹی رکھ کر کے یہ پانی ضائع نہ ہو کیونکہ وہ جو کپڑا تھا وہ پہلے سے ہی پاک تھا لیکن اس کا عملی طریقہ کر کے آپ کو دکھایا گیا اور پانی بھی مسجد کا نہیں ہے گھر کا, گھر کا پانی ہے زیادہ لیز ہی تھی اب یہ پانی جو ہے یہ بھی صاف پانی ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ نے بالٹی نہیں رکھنی ہے اگر ناپاک کپڑے کو آپ پاک کرنے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھی اسی طرح بالٹی رکھیں بعد میں استعمال کر لیں کیونکہ یہ پانی جو ہے ناپاک ہو گیا اس کو نالی وغیرہ میں جو ہے بھیجانے تو اب کپڑے پاک کرنے کا طریقہ یہی سمجھے نماز کے اندر نمازی کا بدن لباس جگہ کا پاک ہونا ہم نے لباس پاک کا بتایا اب چیزیں اور ہیں غصول کے بھی کچھ مسائل تیمم کا طریقہ اور نماز کا عملی طریقہ تیمم تیم بھی مدنی منوں کو سکھائیں گے جی تیمم بھی مدنی منوں کو سکھائیں گے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ فجر کی نماز میں دو تین منٹ باقی ہیں مدنی منع اٹھے اب انہوں نے فجر پڑھنی ہے تو یہ وضو کریں گے تو وقت ہی نکل جائے گا تو یہ تیمم کر نماز پڑھیں گے کبھی ضرورت پڑ گئی تو آپ تیمم کر بھی سکتے ہیں کو بھی بتائیں بھی اگر مدینے جا رہے ہیں اور وہاں پانی نہیں ہے میں سفر ہو رہا ہے تو مدینے کے سفر میں مدینے کی مٹی سے تیمم رہے ہوں گے گا سمارے پڑ رہے ہیں